افر کے سامعین کے لیے خرم مراد ایک جانی پہچانی آواز اور ایک مانوس نام ہے میرے جناب خرم خورمراد ہے جھجھوڑ رہے ہیں جگا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اور بلا رہے ہیں مگر کس کو لوگوں کو مسلمانوں کو ہر کسی کو جو بھی سنیں مگر کس طرف بھلائی کی طرف نجات کی طرف جہنونی کی یاد سے رہائی کی طرف جنت کے ایش و آرام کی طرف دنیا میں عزت و سر بلندی کی طرف ان کی زندگی اسی میں بیٹ گئی ہے ان کی آواز के کے کس کونے میں نہیں پہنچی بھارت کے شہر بھوپال سے सफर کے سفر کرنے والی یہ آواز کراچی اور ڈھاکہ میں پچیس برس تک قرآن کی دعوت عمل کا پیغام پہنچا کر کاتےل تقدیر کے ہاتھوں جب پھر بھوپال پہنچے تو وہ بھارت کے جنگیر قیدی تھے اور کیمپ کے ساتھیوں کو اس آواز یہی پیغام پہنچایا سادہ بن سپاہی ان کے شاگرد بنے ان نے اس طرح قرآن پڑھایا کہ پڑھنے والے خود قرآن سمجھ کر پڑھنے کے قابل ہو گئے اور یہ قرآن کا الزاز تھا کہ ان کے عقیدے اور عمل بھی درست ہو گئے بینسوں میں الجھنے والے عالم نے ان سے آ کر کہا آپ نے ان پر کیا جاجو کر دیا ہے کہ لوگ تو بالکل ہی بدل گئے ہیں اور یہی جادو کرنے والی آواز قرآن کی طرف بلانے والی آواز مکہ میں مدینہ میں اور ریاض میں سنی گئی لیسٹر میں لنڈن میں برمنگم میں جرمنی کے مختلف شہروں میں امریکہ کی متعدد ریاستوں میں جنوبی افریقہ کے کئی شہروں میں بلند ہوتی رہی اور معلوم نہیں کتنے انسانوں کی زندگیوں پر کیا کیا اثر ڈالتی گئی اللہ کے رسول کی اعلیٰ ترین سنت دعوت اللہ کو طریق حیات بنانے والے خور رنگ رات پیشہ ورانے دین نہیں سکے اول کے سول انجینئر ہیں لاہور میں مقیم ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جاتے رہتے ہیں محترم خرم مراد نے مختلف مواقع پر قرآن کے مختلف حصوں کے درس دیے ہیں ان میں سے ایک سما و بسر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے آئیے سنیں اپنے اندر شوق قرآن پیدا کریں اور خود اپنے مطالعہ قرآن کے لئے رہنمائی حاصل کریں یقیناً ہمارے مالک و آقا نے اپنا یہ کلام ہمارے لئے ہم میں سے ایک ایک کی ذاتی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ہی اتارا ہے اعوذ باللہ من الشیطان غجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم و سارئیوں الى مقفرت من ربکم مجنگ عرض والسماوات والارض و عبدت للمتقیم الذين ينفقون في السراء والدراء والكاذمون الغيز والعافية عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاهشة أو ظلم أنفتهم ذكروا الله فاستفروا لذنوبهم ومن يطردهم وإلا الله ولم يصلوا على ما فعلوا وهم يعلمون تیرویں <الْعَامِلِي> عمران کی, کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اور دوروں اپنے رب کی مفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے جو خرچ کرتے ہیں تن اور کشادگری میں اور غصے کو پیتے اور ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اور وہ لوگ کہ جب کوئی کھلی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی نفس کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے معافی چاہتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور کون گناہوں کو بخشنے والا ہے سوائے اللہ کے اور وہ اصرار نہیں کرتے اس چیز پر تجھ انہوں نے کیا ہے جبکہ وہ جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مقررت ہے اور وہ باغات کی جنتیں ہیں جن کے نیچے موہیں بہتی ہیں اس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے کیا اچھا بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا پرانی مزید کا یہ حصہ جو میں اکثر درج گاؤں میں درد کے لیے منتخب کرتا ہوں ہمارے سامنے جو بات کھول کر رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں مطلوب اور مقصود کیا ہے وہ کیا منزل ہے وہ کیا ہدف ہے جس کے لیے تگودو ہونا چاہیے بھاگ دو ہونا چاہیے محنت ہونی چاہیے اور کس طرح کی محنت اور کس طرح کی بھاگ دوڑ مطلوب ہے اور وہ کون سی شرائط ہیں یا وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں ایک بھاگ دوڑ کی محنت اور مزدوری یقینی ہو جاتی ہے وہ تین سوالات ہیں جن کے جواب کے اس حصے کے اندر آپ کو ملیں گے پہلی بات یہ کہ ہمارے لیے مطلوب و مقصود اصلی کیا ہے دوسرا یہ کہ اس مطلوب و مقصود کو حاصل کرنے کی ٹیفیت کیا ہونی چاہیے اور تیسرا یہ کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسا بننا چاہیے اور کیا محنت کرنی چاہیے جس سے وہ مطلوب و مقصود حاصل ہوگا دنیا کے اندر جب ہم جماعت بنا کر جدوجہد کرتے ہیں تو ہمارا مقصد دنیا کی حد تک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو اس کا دین قائم ہو اس کی حکومت اس کی زمین پر قائم ہو اس کے بندے اس کی بندگی کے ماتحت آ جائیں اور اگر ان میں سے کوئی کام بھی نہ ہو اگر مشیت اور حالات ان میں سے کسی کام کو مکمل ہونے کی اجازت نہ دیں جب بھی ہم آخری سانس آنے تک اپنی ساری قوتیں نچوڑ کر اپنا سارا وقت اور ساری طاقتیں اور سارا مال جتنا بھی ممکن ہو وہ اسی جد جہد کی راہ میں لگا دیں ہمارے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے پہلے کہ دنیا کے اندر اقامت دین کی منزل آئے ہم اس جہد کو کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں یہ بھی نیٹنگ ہے کہ اللہ کی مشیت اور حالات کے تحت وہ منزل بہت دور ہو اور جدوجہد طویل ہو جائے لیکن ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس کے باوجود اپنی محنت اور اپنے عمل اور اپنی بھاگ دو اور اپنی جد و کا ایک ہدف اور ایک مطلوب ہے اور وہی ہے کہ جو اس آیت کے اندر واضح کیا گیا ہے فرمایا گیا ہے کہ وہ دونوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے زمین و آسمان پر حاوی ہے صحیح ترمہ یوگ جس کا عرض آسمان و زمین ہے یہاں پر یہ بات اللہ تعالی نے ہم کو ایک دعوت کے طور پہ فرمائی ہے اور یہی دراصل وہ مطلوب ہے مطلوب ہے وہ جنت جس کا وعدہ کہ اللہ تعالی نے اپنی ان بندوں سے کیا ہے جو اس کی بندگی اختیار کریں اور اس کی بندگی کی راہ میں اپنی پوری زندگی میں اور اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں یہ بات بالکل قرآن مجید سے بھی واضح اور صاف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب اکرام سے جو مختلف اوقات میں ان کو ہدایات دی ان کو نفیحتیں کی ان سے بیت کی ان سے بات چیت کی اس سے بھی یہ بات واضح ہے کہ بحثیت فرق کے یہی وہ مطلوب ہے کہ جس کے لیے آدمی کو جد و جہد کرنا چاہیے مطلوب اصلی تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ غذا اور کشمیری آخرت میں جنت کی صورت میں جنت کے انعام کی صورت میں اپنی ان بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے کہ جو اس کی راہ میں چلیں اس کی بندگی کریں اور اس راہ میں جدوجہد کریں بہت مشہور واقعہ بی تقبہ کا ہے کہ جس میں مدینے سے بہتر افراد حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو مدی تشریف لے چلنے کی دعوت دی جب یہ ویٹ مکمل ہو گئی تو انصار میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تمہارے افراد قتل ہوں گے تمہاری عورتیں لونڈی بنائی جائیں گی بیوہ بن سکتی ہیں تمہارے بچے یتیم ہوں گے تمہارے امبار لٹیں گے اور کیا تم اس سب کے لئے تیار ہو تو انسار نے کہا کہ ہاں ہم اس میں سے ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہیں جب یہ بحث مکمل ہو گئی اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انصار نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نبی کے ساتھ اپنے عہد کو وفا کرنے کے لئے اور نبی کے ساتھ ساتھ چلنے میں سب کچھ قربان کر دینے کے لئے معاہدہ اور عہد کر لیا تھا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر ہم یہ سب کچھ کر گزریں گے اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا اور آپ کا جواب صرف ایک لفظ تھا جنت اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو جنت کے نام سے سرفراز فرمائے گا اسی کی طلب تھی اور اسی کی جستجو تھی اور اسی کی چاہت اور خواہش تھی کہ جو سابق رام کے دل میں رج بس گئی تھی اور اسی کا کچھ حصہ ہمارے آپ کے دلوں کے اندر بھی اگر پیدا ہوگا تو ہم صحیح معنی میں دین کے لیے جدوجہد بھی کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ مسترک بھی ہو سکیں گے جنت ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں رہی تھی جس کا ذکر وہ کتابوں میں پڑھیں یا آواز میں سنیں یا قرآن میں پڑھ کر گزر جائیں بلکہ آخرت اور آخرت میں جنت کا انعام ان کے لیے زندہ حقیقت کی حیثیت رکھتا تھا اگرچہ انہوں نے اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اور ہم نے بھی نہیں دیکھا اور مطالبہ ایمان بالغیب کا ہے لیکن یہ جنت ہمارے لیے جب تک اسی کے نزدیک نہیں پہنچ جائے گی جس طرح کے بیچی ہوئی حقیقتیں اور دیکھی ہوئی لذتیں اور دیکھی ہوئی چاہتیں اور دنیا کی دیکھی ہوئی اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی اور محسوس کی ہوئی نعمتیں ہیں. اس وقت تک صحیح معنی میں ہم اللہ کی بندگی کے تقاضے پوری طرح ادا نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مدیر میں یہ بیان فرمایا کہ وہ نبی جو تم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جنت کی بشارت دے رہا ہے اور اس سے ایراض کی صورت میں جہنم کی وعید سنا رہا ہے یہ نبی خود جنت الماوا سے ہو کر آیا ہے اس کو دیکھ کر آیا ہے یہ واقعہ بھی سیر اور حبیثی کتابوں کے اندر ہے کہ ایک دفعہ بہت طویل آپ نے واسط کیا اور پھر آپ نے نمبر پہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے ہٹا لیا بعد میں صحابہ نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے خوشے میری نگاہوں کے سامنے تھے اور میں نے چاہا کہ ان کو توڑ کر تمہیں دکھا دوں لیکن یہ اس دنیا کے اندر ایسا ہونا ممکن نہیں یہ جنت جب ان کے لیے حقیقت بن گئی تو اسی کی خاطر وہ اس بات کے لیے خوشی خوشی تیار ہوتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز کو قربان کرتے دیں کتابوں میں پڑھے جانے والی چیز نہ تھی بلکہ ان کو اس کی خوشبو پہاڑوں کے پیچھے سے آتی تھی جنت کے باغات ان کی نگاہوں کے سامنے اس طرح رہتے تھے کہ اس کی خاطر وہ اپنی دنیا کے باغات اٹھا کر اللہ کی راہ دے دیا کرتے تھے اپنے رشتے داروں کی محبتیں جو جنت میں جن کے ساتھ اور مائیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی خاطر وہ دنیا کا ساتھ چھوڑ دینے کو تیار ہوا کرتے تھے اور یہ وہ کیفیت تھی کہ جنمت کو مزبور اور مقصود بنانے سے پیدا ہو گئی تھی اب اس میں یہ بات بھی صاف اور ظاہر ہے کہ آدمی جس چیز کی طلب کرے گا اسی طلب کے رنگ میں وہ رنگ کا چلا جائے گا یہ بڑی اہم طلب کرے گا تو دنیا کی طلب اس کو جو کچھ مال دے گی مادی نعمتیں دے گی وہ تو اپنی جگہ پر رہیں اس کا سوچنے سمجھنے کا انداز اس کا زندگی بسر کرنے کا طریقہ اس کی فکر اس کا کردار سب دنیا طلبی کا ایک سانچہ ہے جس میں وہ ڈھلتا چلا جائے گا وہ جو چیز جلدی ملنے والی ہے ہمیشہ اس کو اختیار کرے گا اس کے اندر بے بےصبری ہوگی وہ مسترد اور بے چین رہے گا دنیا کے لیے دنیا کے قلیم نفوں کے اندر کے اندر اس کی سوچ جو ہے وہ محدود رہے گی دنیا آٹو پھیرے گی تو وہ مایوس ہو جائے گا دنیا اپنا ہاتھ کھول لے گی تو وہ اس کی طرف لپکے گا اور یہ ساری کیفیت اس لیے پیدا ہوں گی کہ اس نے دنیا کو اپنا مقصود و مقصود بنایا اگر یہ بات صحیح ہے تو بالکل یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو جنت کو مقصود و مقصود بنائے اس کی وہاں پر جو کچھ اس کو ملے گا وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر صحیح لیکن یہاں بھی اس کا زندگی بسر کرنے کا انداز اس کی سوچ زندگی میں اس کے مقاصد اس کے پورا عمل اور کردار یہ سب بھی ایک بالکل نئے سانچے میں ڈھل جائے گا جو اس کو واقعی اس کا مستحق بنائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو اس لیے کہ جنت ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہے تو یہاں پر بھی اس کے اندر وہ کیفیات اور اس کی زندگی اس انداز میں ڈھلے گی کہ جو اصحاب الجنا کا ہوگا اور یہ بالکل مختلف ہوگی ان سے کہ جو دنیا کو طلب کریں اور اصحاب النار ہوں لا ہو اصحاب النار و اصحاب الجنہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے آخرت میں تو جنت اور دوزخ آ کر دونوں کو الگ کر ہی دیں گی اس میں کوئی ہر آدمی جان لے گا کہ دونوں آج برابر نہیں ہے جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں اور دو جخ میں جانے والے دو میں جا رہے ہیں لیکن آج بھی جو لوگ کے جنت کے طلبگار ہوں ان کا سوچنے کا انداز ان کا معاملہ کرنے کا طریقہ ان کا زندگی بسر کرنے کا فیشن ان کی پوری ہر چیز کردار عمل بالکل مختلف ہوگی ان سے جن جنت کو طلب کرنے والے نہ ہوں تصویر میں جانے کا موقع نہیں ہے تھوڑے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی تصویر کھینچی ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ خود ان کو اخذ کر سکتے ہیں خود آگے فرمایا گیا ہے کہ خالدی فیحا جنت میں آدمی ہمیشہ رہے گا خلود اور دوام کا وعدہ ہے اور جنت کی ہر نعمت کے لیے خلود اور دوام کا وعدہ ہے اس کے سائے جو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہیں اکلا دائن ذملہ اس کے پھل جو ہیں وہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کی بقا کے لیے انتظامات بھی ہیں وہ سدا بہار ہرا اور سجدر رہنے والی جگہ ہے اس کے لیے پانی کی مہم بڑھا دی گئی ہے تاکہ خشکالی کا سر کے جانے میں کوئی خدشہ نہ ہو یہ خلوص دراصل بالکل متضاد ہے دنیا کی عالمی حیثیت سے دنیا میں ہر چیز چھننے والی ہے جانے والی ہے ختم ہونے والی ہے اور آخرت میں ہر چیز جو دنیا کی ہے نعمتیں ہیں اور عذاب بھی یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے معنی یہ ہوئے اگر جنت ایمان اور عمل صاحب کا نتیجہ ہے تو کم سے کم آخری سانس آنے تک اس ایمان کو بھی اتنا ہی سرسبز اور شاداب اور سدا بہار رہنا چاہیے جس طرح کہ جنت سرسبز اور شاداب اور سدا بہار ہے یہ نہیں کہ آج مایوسی کی آندھی چلی اور ہولے پڑے اور ایمان جو ہے وہ سر پڑ گیا اور غائب ہو گیا یہ نہیں ہوا کہ آج مشکلات رکاوٹیں آئیں اور ایمان کا دامن ہاتھ سے چوب گیا یہ نہیں کہ لوگوں نے راستہ روکا اور عمل صالح کے راستے سے ہٹ گئے بلکہ جس طریقے سے غلطیاں ہوں گی لفنشیں بھی ہوں گی خطائیں بھی ہوں گی ابھی ان کا ذکر بھی آ رہا ہے میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا لیکن یہ ہے کہ جو آدمی جنت کا طلبگار ہو وہ آخری سانس آنے تک اسی جنت کی خاطر اپنے ایمان کو تروتازہ رکھے گا اس کا ایمان تروتازہ رہے گا اس لیے کہ جس में دنیا میں کسی کو مقصود بنایا ہو یہاں تک کہ میں یہ کہوں گا اگر میری بات کو آپ غلط نہ سمجھیں تو جس نے مقصود اصلی دنیا میں اسلامی ریاست کے قیام کو بھی بنایا ہو وہ بھی کسی مرحلے پر تھک ہار کے بیٹھ جائے گا لیکن جس نے مقصود اصلی اللہ کی رضا اور اس کی جو جنت اس کی صورت ہے اس کو بنایا ہو تو پھر وہ آدمی آخری سانس آنے تک ہمیشہ تر تازہ و دم رہے گا اور اگر یہاں اس کا ایمان تر و تازہ رہے گا اور تازہ دم رہے گا تو پھر وہاں پر وہ اس جنت کا مستحق ہوگا کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ شاداب ہے تو یہاں کے چند برسوں میں مسلسل ایمان پر جمع رہنے کے نتیجے میں آپ جانیں گے کہ آخرت میں آپ کے لیے تو لامتناہی قرنہا قرن تک ہمیشہ کے لیے ایک سرسبز شاداب انعام ہے جو آپ کے لیے محفوظ ہے پھر اسی طریقے سے یہ عمل صالح -e دراصل وہی چیز ہے میں بار بار کہا گیا ہے حادث کے اندر بہت ساری تم... تمثیلات ہیں شب نعرات -e کی ہیں اور بہت ساری تمثیلات ہیں اور بہت ساری حادیث ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ عمل صالحی -e ہے کہ جس کے نتیجے میں جس کی صورت میں جنت ظہور پذیر ہوگی مثلا آپ نے کہا کہ یہ تصویحات اور یہ ذکر جو ہے یہ جنت کے معیلے ہیں اور بہت ساری برائیوں بھلائیوں کی تمثیل آپ نے اسی طرح بیان فرمائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنت حقیقت نہیں ہے اور یہ صرف ایک وعدہ اور مثال ہے بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو آپ کے عمل صالح ہے اسی کے نتیجے میں اسی کا ظہور جو ہے وہ جنت میں ہوگا بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو جنت میں ذکر کیا گیا ہے نہروں کا اور درخت کا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال تو قرآن میں بھی درخت سے دیے گا شجر اتن طیب اسلحہ اور فروح اجتماع تو وہاں جو درختوں کا ذکر کیا گیا ہے دراصل ایمان کا سمرا ہے اور کیونکہ یہاں پر ایمان کی آبیاری عمل سالے سے ہوتی ہے تو وہاں جو نہروں کا ذکر کیا گیا ہے دراصل یہ عمل سالح کی تجبیر جس طرح یہاں پر عمل صالح سے ایمان کے درخت کی آبیاری ہوتی ہے وہ پروان چڑھتا ہے اس کے اندر پھل پیدا ہوتے ہیں اس طرح جنت کے اندر بھی نہریں ہوں گی کہ یہاں پر ایمان و عمل سالح دونوں کی آدمی فکرمند رہے گا اور بغیر تھکے اور ہارے اور مایوس ہوئے یا لفزش کھائے یا راستہ چھوڑے وہ ہمیشہ اسی راہ کے اوپر رہے گا یہ میں نے آپ کو ایک مثال بھی کس طرح اس دنیا میں اسابل جنت کی طلب اور زمینگی اور کردار نمایاں اور واضح اور صاف ہوگا اسی طریقے سے مسئلہ فرمایا رہے کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوں گے دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے ان کے دلوں کا میل اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تو یہاں پر جو جنت کے طلبگار ہوں ان کے اندر بھی قوت اور محبت کی وہی فضا اور دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کا وہی معیار بڑے سے بڑی حد تک جب ہوگا تو وہ جنت میں طریقے سے ظہور پذیر ہوگا تو جنت کا کہا یہ گیا ہے کہ وہ جس کے وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو جن کا تصور آدمی کر نہیں سکتا اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو نہ آنکھ میں دیکھیں نہ کال میں سنی نہ انسان کا دل ان کو خیال میں بھی لا سکتا ہے اور اسی لیے جنت کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں اس کے معنی مانی کہ دراصل دنیا کے اندر جو جنت کا طلبگار ہو اس کی نگاہ ایسے مقاصد اور ایسے اہداف پر ہوتی ہے جو بڑے اونچے اور بلند ہو وہ چند ٹکوں کے لیے اور ایک دن کے فائدے کے لیے اور عارض خوش آمد اور تعریف کے لیے اور دنیا کے مدبوں کے لیے جو منٹوں کے اندر مٹ جانے والے ہیں ان کے پیچھے نہ وہ دوڑتا ہے نہ ان کا طلبگار ہوتا ہے نہ ان کے لیے اپنی قوتیں لگاتا ہے بلکہ اس کی نگاہ اگر جنت کے اوپر جا ٹھہر گئی ہے جس کی وسعت زمین آسمان کے برابر ہے تو یہاں پر بھی پھر اس کی نگاہ دنیا کے اندر ان چیزوں پر ٹھہرتی ہے کہ بڑی آلہ اور بڑی ارفا اور بڑی وسیع اور بڑی بلند ہو نہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ اپنا مقصود بناتا ہے یہ دراصل اللہ تعالی نے مقصود ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ دراصل اس مقصود کا ذکر اس لیے نہیں کہ واضح اور واضح کے طور پہ ہے بلکہ پھر واقع زندگی بسر کرتے ہوئے اگر یہ مطلوب سامنے رہے تو اس کے بڑے گہرے اور دیرپا اثرات سوچ پہ دماغ پہ فکر پر عمل پر کردار پر سب کے اوپر پڑتے ہیں لیکن یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک مفرت کا اور ایک جنت کا اور اس سے پہلے اللہ تعالی نے اس طلب کی کیفیت کو بیان کیا ہے صرف ایک لفظ کے ذریعے اور وہ لفظ ہے تیزی کے ساتھ دو ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک تیزی کے ساتھ دونے والے آدمی کے بارے میں سوچیں اس کا نقشہ اپنے دل میں کھینچیں جو آدمی تیزی کے ساتھ دوڑا ہو اس کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں اور وہ کیفیت بڑی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ جانتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں ایک یوگ کہ جنت کے لیے محنت کی ضرورت ہے یہ صرف خواہشات اور دعائیں سے حاصل نہیں ہو جائے گی خواہشات اور دعائیں بھی ضروری ہیں لیکن اس کے لیے بھاگ دوڑ اور محنت کی ضرورت ہے یہ دراصل بھاگ دوڑ اور محنت کا نتیجہ ہے کہ جو سامنے آنے والا ہے جو آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے یا ایسے وسائل کی تلاش نہ رہے کہ شارٹ کٹ سے بغیر کچھ کیوں جنت میں پہنچ جائے تو یہ ایک خام خیالی ہے اللہ تعالی نے پہلے ہی لفظ کے اندر ایک بھاگنے ایک تیزی کے ساتھ بھاگنے والے آدمی کا جو ذکر کیا ہے اس میں یہ بات ظاہر ہے کہ یہ دراصل بھاگ دو کی بات ہے بھاگنے والا آدمی جو ہے وہ اپنی نگاہیں بس ایک ہی نسٹے کے اوپر مرکوز رکھتا ہے وہ بھاگنے والا آدمی کبھی یہ نہیں سب کبھی ادھر بھی دیکھ لے کبھی ادھر بھی دیکھ لے کوئی آدمی چہر ختمی کر رہا ہے تو دائیں بائیں آرام سے دیکھتا ہوا جاتا ہے لیکن جو آدمی بھاگ رہا اس کی نگاہیں اپنی منزل کے اوپر جمی رہتی اس کی نگاہ بہت ہی نہیں وہ خیانت نہیں کرتی وہ ہٹتی نہیں ہے دنیا کی تلاش میں یہاں کی کسی اور معافے کی تلاش میں اور بلکہ اسی کے اوپر مرکوز رہتی ہے پھر بھاگنے والا آدمی بائیں نکل جائے بائیں نکل جائے وہ سراط مستقیم پر سیدھا دوڑتا ہے شارٹ کٹ یہ نہیں ہوتا کہ بغیر کیے ہوئے پہنچ جائے لیکن وہ ادھر ادھر, ادھر اپنا وقت نہیں ضائع کرتا بلکہ سیدھا اسی کی طرف جاتا ہے تو یہ تھوڑی سی چی چیزیں ہیں جن سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ سارے ہوں تو اس نے ایک طرف تو یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو یہ جنت اگر تمہیں ملے گی تو تب دو اور بھاگ دو اور محنت کے نتیجے میں ملے گی اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کی اس کے لیے جو محنت کی کیفیت ہے وہ اسی طریقے سے جس طرح آدمی اپنے مطلوب کی طرف اپنے گول کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگتا اور دوڑتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے چاہے دنیا میں تکاثر ایک دوسرے سے بڑھ کر کثرت کے ساتھ تفاخر اور ایک دوسرے کے دو اوپر برتری کی آدمی کوشش کرتا ہے میرا مکان اس سے بہتر ہو اور میرا لباس اس سے بہتر ہو میرے پاس مال اس سے زیادہ ہو اور میرا رتبہ دوسرے سے زیادہ ہو اور میرے لیے تاریخیں دوسرے سے زیادہ ہوں اس طریقے سے پھر اس کی ساری چیزیں دوسروں سے بڑھ کر یہ کہ میں دوسروں سے بڑھ کر وہ کام کروں اس طرح زندگی بسر کروں جس کے نتیجے میں جنت مجھے حاصل ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ دراصل یہی وہ چیز ہے جس کے لیے محنت کرنا سزاوار و مستعق ہے بلے مص نظال کا فلیاں مل میں جنت کے تفصیلی ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لئے محنت کرنے والوں کو محنت کرنا چاہیے اگر کوئی دنیا میں محنت کرنا چاہتا ہے تو یہ جنت ہی دراصل وہ چیز ہے جس کے لئے اس کو محنت کرنی چاہیے سورہ متفسین نے فرمایا کہ وہ فیل ازال کا فل جتنا فصل متنافسن اور جو لوگ اپنے آپ کو جھوکنے والے ہیں محنت کرنے والے ہیں خواہش کرنے والے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جنت جس کے لیے لوگوں کو اپنے آپ کو جھونک دینا چاہیے خواہش کرنا چاہیے ایک دوسرے پر رش کرنا چاہیے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا میں نے کہا کہ لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ اور بھی ہے اور وہ ہے مقفرت کی طرف مغفرت کے معنی دراصل یہ ہے کہ عمل بھاگ دو محنت تو ضروری ہے لیکن جنت میں داخلے کے لیے اس رب غفور اور رحیم کی دستگیری بھی ضروری ہے کہ جو جنت میں داخل کرنے والا ہے آخرت کے انعام کے بارے میں لوگوں نے دو انتہا پسند رویے اختیار کیے ہیں ایک رویہ یہ ہے کہ یہ بالکل خالص جس طرح ناپ تول کا معاملہ ہوتا ہے یہ صرف عمل کا نتیجہ ہے اور اس میں کسی چیز کا دخل نہیں اور دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ عمل ہو یا نہ ہو کسی کی نگاہ پڑ جائے اور بس کوئی چھوٹا سا کام ہو جائے تو جمت جو وہ حاصل ہو جائے اس کے برعکس قرآن مجید جو بات ہم کو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھاگ دو محنت تگو دو یکسوئی کے ساتھ طلب یہ تو لازمی ہے محنت کرنی پڑے گی لیکن محنت کے بعد بھی صرف محنت کا سہارا کافی نہیں ہے بلکہ نگاہیں امیدیں اللہ تعالی کی مفرت سے ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور ایسا امتحان ہے جس میں اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ جو آدمی یکسو ہو کر بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہے گا اس کے قدم لفز نہیں کھائیں گے غلطیاں نہیں ہوں گی خطائیں سرزت نہیں ہوں گی ایک حدیث کے الفاظ میں جس طرح جب آدمی پانی پر چلتا ہے تو اس کا پاؤں لازمن بھیگتا ہے اس طرح جو آدمی دنیا میں زندگی بسر کرے گا اس کو گناہوں سے آلودہ ضرور ہوگا صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ نے اس کمزور انسان کو خلق انسان ضعیفہ اس کی فطرت کے اندر اجلت پسندی رکھ دی گئی ہے جو جلدی جلدی, جلدی جو والا ہو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے عجولہ ہے وہ, وہ آدمی اس کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے جو اپنے ارادے کا کمزور ہے لازمی بات ہے کہ اس کی لغوشیں ہوں گی اور وہ قطائیں سردر ہوں گی یہی بات نہیں ہے بلکہ دراصل تو اس پوری زندگی کا مقصود جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی غذا اور اس کے ساتھ تعلق ہے اور جو آدمی اپنے بھی عمل پہ انحصار کر کے بیٹھ جائے اس کا تعلق اپنے سے کٹ جائے گا لیکن جو آدمی یہ سمجھے کہ جنت کے داخلے کے لیے مجھے محنت تو کرنی ہے لیکن دس اور سہارا اللہ کی مفرت اور اس کی بخشش کا جو ہے وہ لازمی ضروری ہے اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالی کی بخش اور مختلف فرمایا گیا کہ جنت کن لوگوں کو ملتی ہے دنیا کے اندر وہ کون لوگ ہیں کس طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے اور متقیم جنت جو ہے یہ متقین کے لیے تیار دور نہیں ہے تل کا جن کی دوسری یہ ہم نے اس کے لیے تیار کی ہے جنت کی وراثت کے جو مستقی ہو اس کے اندر کے تقوی کی صفت ہو تقڑے کی صفت کی بہت ساری وضاحتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر بھی ایک خاص پیرائے میں چند صفات بیان کی گئی ہیں جن کی میں آپ کے سامنے تشریح کروں گا لیکن بنیادی طور پہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ تقوا جہاں عمل کی ایک صورت کا نام ہے وہاں دراصل یہ دل کی ایک کیفیت اور انسان کی شخصیت کی ایک صلاحیت اور استعداد کا نام بھی ہے تقوے کے معنی ہے بچنا اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جو چیز اس کو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے وہ بچتا ہے اور جو چیز کو اس کو فائدہ پہنچانے والی ہے اس کو طلب کرتا ہے منفی بات یوں کہی گئی کہ مثبت بات کا ذکر تو پہلے ہی آ گیا کہ جنت کی طلب ہونی چاہیے اللہ کی رضا کی تلاش ہونی چاہیے یہ بات بھی بعض دفعہ واضح کر دی گئی ہے اور جو آدمی نقصان سے بچے گا وہ لازمن نفے کی طلب میں جائے گا نفع کی طلب کرنے والے کے لیے اس بات کا خطرہ ہے کہ نقصان میں پڑ جائے لیکن یہ نقصان سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ لازمن نفے کی طلب میں جائے گا اس لیے بظاہر تقویٰ ایک منفی بات معلوم ہوتی ہے اللہ کا ڈر اور خوف اور ان چیزوں سے بچنا جو اس کو ناراض کرنے والی ہیں لیکن اس کے اندر وہ مثبت پہلو ان چیزوں کو تلاش کرنا جو اس کو خوش کرنے والی ہیں یہ تقوا دل کے صفت کا نام ہے یہ بات ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمائی گئی کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ تقوا ہاں ہونا ٹی اشارہ علا سد آپ نے تین دفعہ اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ دراصل یہاں پر ہے قرآر مجید میں بھی ایمان اور عمل صالح اور اللہ کی محبت اور بہت ساری چیزوں کو تقوی کی صفات کے اندر شامل کیا ہے اور اس کی میں چھوٹی سی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ یہ صبح ممکن ہے جبکہ آخرت آدمی کے لیے اتنی یقینی ہو جائے جس طرح کہ دنیا یقینی اس طرح تو نہیں ہو سکتی کہ اس سے قریب کے پہنچنے کی کوشش آدمی کرے اقوے کی کیفیت کا ایک مظہر جو ہے وہ یہ کہ جب آپ کا ہاتھ آگ کی طرف جاتا ہے تو بغیر اس کے کا آپ ارادہ کریں وہ خود بخود کھنچاتا ہے اس لیے کہ آپ کا دل اس کیفیت سے یقین سے بھرا ہوا ہے کہ یہ آگ جلانے والی ہے گرمی محسوس کرتے ہی ہاتھ پیچھے کھنچائے گا بچہ جو ہے وہ گمکے نے غلطی سے آگ میں ہاتھ ڈال دیا اس کا تجربہ اس کو یقین ابھی اتنا نہیں ہے بجلی کے کرنٹ میں بھی ہاتھ لگا دے گا آگ کے قریب بھی چلا جائے گا جل جاتے ہیں بچے بڑا آدمی یہ نہیں کر سکتا اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اسی طریقے سے جہاں دنیا کی آگ ہے اللہ تعالی نے یہی آخرت کے مناظر بیان کر کے دا آخرت کی آگ اور آخرت کی جنت یہ بھی اس کے قریب قریب آدمی پہنچنے کی کوشش کرے جھوٹ بات منہ سے نکلے گی وعدہ خلافی ہوگی تو جس طرح ہاتھ آگ سے کھنچ آتا ہے آدمی کو محسوس ہو کہ میں نے اپنی زبان کے اوپر آگ کا انگارا رکھ دیا حرام مال اگر پیٹ میں جا رہا ہے تو یہ آگ جو ہے وہ پیٹ میں جا رہی ہے قرآن نے خود بھی کہا ہے کہ یہ آگ پیٹ میں جا رہی ہے لیکن یہ کیفیت یہاں واقعی یہ پیسہ روپیہ لطما نہیں ہے بلکہ یہ آگ میں پیٹ میں ڈالنا ہوں جتنا یہ راکف ہوگی اتنا تقوی کی صفت جو ہے دل کے اندر پیدا ہوگی پھر بعد میں اور بہت سارے لباس میں اور کھانے میں اور پینے میں اور چلنے میں اور پھرنے میں بہت ساری باتیں تقوی کے نتیجے میں آئیں گی لیکن یہ بنیادی بات ہے اب یہاں پر ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو صفات ہم آپ کو اس موقع پر سامنے رکھنی چاہیے فرمایا گیا کہ جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں بعض دفعہ کم ہوتا ہے بعض دفعہ زیادہ ہوتا ہے بعض دفعہ تنگی ہوتی ہے بعض دفعہ خوشادگی ہوتی ہے بعض دفعہ نرمی ہوتی ہے بعض حالات میں سختی ہوتی ہے جو بھی حالات ہوں اس میں یہ خرچ کرتے ہیں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کیا خرچ کرتے ہیں بعض دفعہ کہا گیا کہ مال خرچ کرتے ہیں بعض جگہ کہا گیا کہ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور یہاں پر کچھ نہیں کہا گیا کہ کیا خرچ کرتے ہیں صرف سے زیادہ محبت آدمی کو دنیا سے ہوتی ہے مال سے ہوتی ہے تو پہلی بات تو مال اور دنیا کا خرچ کرنا تو ظاہرے کے ہے ہی اس کے بعد جب فرمایا گیا کہ جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو رزق کا لفظ پرانے مجید میں صرف دنیا کے مال کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ صلاحیتیں اور اخلاق اور ساری چیزوں کے لیے رسک کلر استعمال ہوا ہے تو دراصل اس کے معنی اگر ہم پھیلا کر یعنی مال سے تو بات شروع ہوگی لیکن اگر ہم اس کو پھیلا کر سمجھیں تو وہ لوگ کے جو بچا کر اور سیند کر رکھنے کے بجائے اور روک کر رکھنے کے بجائے اور ہمیشہ حاصل کرنے کے بجائے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ کے بندوں کے اوپر لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں وہ مال ہو اور صلاحیتیں ہوں استعداد ہو حیثیت ہو کام کرنے کی طاقت ہو کسی کا کچھ بھلا کر سکتی ہوں ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے اوپر دینے ان کو دینے کی کیفیت فکر میں رہتے ہیں نہ کہ لینے کی فکر میں جو آدمی یہاں دینے کی فکر میں رہے وہ مطمئن ہو جائے کہ آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ لینے کی پوزیشن میں ہوگا اور جو آدمی یہاں پر لینے کی فکر میں رہے تو آخرت میں اس کو کہ دینے ہی دینا پڑے گا وہاں اس کو لینے کے لیے کچھ نہیں ملے یہ بالکل صاف فارمولہ ہے جو آدمی یہاں پر اپنی ہر خواہش پوری کرے وہاں پر اس کی ہر خواہش جو ہے مسترد ہو جائے گی بھوک لگے گی کانٹے ملیں گے پیاس لگے گی گرم پانی ملے گا سونے کو دل چاہے گا آگ کا بستر ملے گا اور جو آدمی یہاں پر اپنی خواہشات سے رک جائے گا لہو ما لمحمہ نفی ان کے لیے ماں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ خواہش کریں گے وہ مزید اور اس سے زیادہ بھی ملے گا دراصل یہ بالکل بنیادی صفت ہے کہ آدمی دنیا کے اندر رہے صرف خرج کرنے دینے ثقافت کے ساتھ فیاضی کے ساتھ اپنے آپ کو لٹانے اور مٹانے کی کیفیت اس کے اندر ہو اسی کا پھر ایک پہلے یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ مل کر جب آدمی تعلق بسر کرے تو پھر یہاں پر اگر منفی بات کہی گئی ہے لیکن اخوت اور محبت تو اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن ان تعلقات کو صحیح اخوت اور محبت کی بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو چھوٹی بہت رگڑ پڑتی ہے جب انسان ساتھ رہتے ہیں آپس میں رگڑ کھاتے ہیں تو جھگڑے مزاج شکایتیں ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں تلخیاں ناگواریاں ہمارا آپ کا تجربہ ہے کہ آدمی کتنی محبت کرتا ہو اولاد سے محبت ہو اس سے بھی ناراضی ہو جاتی ہے بیوی سے مو سے محبت ہو اس میں بھی تلخیاں پیدا ہوتی ہیں دوستوں کی ہیں تو بڑی ان صفت یہ ہے کہ آدمی غصے کو پی جائے تلخی کو برداشت کر لے اور لوگوں کو معاف کر یہ اس اجتماعی زندگی کے لیے انسانی زندگی کے لیے بالکل بنیادی صفت ہے اور یہاں آپ محسوس کریں تو یہ بھی دراصل انفاق کی ایک صورت ہے جو آدمی خرچ نہیں کرتا وہ تندل ہوتا ہے جو آدمی دینے اور خرچ کرنے کے لیے تیار کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے فیاض ہوتا ہے اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے جس کا دل کھلا ہوا ہوگا وہ معاف کرنے میں بھی کھلا ہوا ہوگا جس کا دل تنگ ہوگا جو مال کو بھی سینت کے رکھے گا اپنی صلاحیتوں کو بھی سینٹ کے رکھے گا اللہ کی راہ میں لا نہیں لگائے گا تو پھر وہ معاف کرنے کے اندر بھی تنگ دل ہوگا لیکن معافی دراصل وہ صفت ہے کہ جس سے تعلقات خواب لیڈرس اور پیروں کے تعلقات ہوں یا انسانوں کے باہمی تعلقات ہوں یا اسلامی جماعت کے آپس کے تعلقات ہوں یا خاندان اور گھر کے تعلقات ہوں یا محلے اور معاشرے کے تعلقات ہوں یہ وہ چیز ہے کہ ان تعلقات کے اندر شیرینی اور حلاوت اور مٹھاس گول دیتی ہے اور اس کا جس آدمی کے اندر یہ بڑا کریم اور بڑا بڑا بڑا اس کے اندر بڑی اونچی صفات پیدا ہوتی ہیں جو آدمی کے معاف کرنے کے لیے تیار تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ سات کی بھی بار بار یہ تعریف کی ہے کہ بڑے رحمت کرنے والے ہیں بڑے معاف کرنے والے ہیں انسانوں سے بھی کہا ہے کہ معاف کرو یہاں تک کہ کوئی تم کو تکلیف پہنچائے تمہیں بدلہ لینے کا حق بھی ہو تم بدلا لے سکتے ہو لیکن اگر تم معاف کر دو تو اللہ اللّہ تعالیٰ کو بڑا محبوب مرغوب ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مففرت کی تلاش میں بھاگ دور کر رہا ہو اور روز سو غلطیاں کرتا ہو اور امید رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو آخر وہ بندوں کے بارے میں سخت کیسے ہو سکتا ہے اللہ تو حبونا یقفر اللہ کیا تم خود اس بات کو نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخشتے یہ وہ واقعہ ہے جو آپ کو شاید کچھ کوئی معلوم ہوگا کچھ کو نہیں معلوم ہوگا جب حضرت آئسہ رضا اللہ تعالیٰ آنا پر تہمت لگائی گئی اس تہمت میں بعض اچھے لوگ بھی شامل ہو گئے اس میں گھر و بکر صدیق غض اللہ تعالیٰ عملوں کے بھانجے تھے وہ بھی شریک تھے وہ ان کو کچھ الاؤنس دیا کرتے تھے ماہوار کچھ ان کی مدد کرتے تھے جب تائشہ کی پوزیشن صاف ہو گئی تو انہوں نے وہ کہا کہ اب میں آئندہ ان کو یہ پیسہ نہیں دوں گا آپ سوچیے تو بالکل حق بجانب تھے اپنا رشتہ دار تھا بیٹی کا معاملہ تھا اس کی تہمت لگائی گئی عفت عزمت عفت کا اور عزت کا معاملہ تھا اور بظاہر دنیا کے ہر قانون کی روح سے وہ حق بہ تھے قرآن نے آ کر کہا کہ صدیقوں کا یہ مرتبہ نہیں اللہ تو ہبون یفر اللہ جب تم اللہ سے مففرت کی امید رکھتے ہو تو دنیا کے اندر جو غلطیاں کریں ان کو بھی معاف کرو آخری بات فرمائی کہ اذا و و يسروا وهم اب میں جو پہلے سے بات آئی بھاگ دور کرو محنت کرو اب یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے اس آیت کے اندر بڑا تسکین کا سامان ہے تسلی کا سامان ہے کہ اس کے اندر اگر غلطیاں اور لفزشیں ہوں تو متقین کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جن سے گناہ نہیں ہوتے اگر کسی کے ذہن میں یہ تعریف ہے اپنی گناہوں سے شکست کھا جاتا ہے مایوس ہوتا ہے تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے جیسا میں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں تھکنے اور ہارنے کا کوئی جگہ اسٹیشن نہیں آتا یہاں اس پورے سفر کے اندر کوئی سٹیشن نہیں ہے جہاں آدمی پھکار کر بیٹھ جائے یہ تو آخری سانس تک چلنے والا سفر ہے لیکن نگوشیں ہوں گی خطائیں ہوں گی گناہ ہوں گے آدمی بھول جائے گا نسیان کا شکار ہوگا ارادہ کمزور پڑ جائے گا کبھی اجلت پسندی تاریخ ہوگی یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اب صفت مستقین کے یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتے بلکہ صفت یہ ہے کہ وہ اس طرح ہوشیار چوکنے رہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں کوئی کھلی بے حیائی کا کام بھی ہو جائے یا کوئی اپنے نفس کے اوپر ظوم کر بیٹھے تو فوراً اللہ کو یاد کر اور فوراً اس کی طرف پلٹتے ہیں اور فوراً اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے گناہ پر اڑ کے کھڑے نہیں ہو جاتے اور یہی دراصل فرق ہے انسان اور شیطان کے درمیان فرشتے وہ ہیں جن سے گناہ سرزدی نہیں ہوتا اور شیطان اور آدم کا فرق یہ واضح ہوا کہ آدم نے جب اس سے گناہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تخوار کی ربنا ضلع و تحن الخاطرین فطاب علیہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ کی معاف کر دیا شیطان اڑ گیا کہ نہیں اور میں نے بالکل صحیح کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا تو دراصل اپنے گناہوں پر اصرار ان کے اڑنا ان پر بار بار کرنا ان کی تلافی نہ کرنا یہ وہ چیز ہے کے خلاف ہے گناہ کا محض گناہ کا سرزد ہو جانا یہ تفاع کے خلاف نہیں حدیث میں کہا گیا ہے لیکن اس کے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے سینے پر اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے پھر جب وہ استغفار کرتا ہے تو وہ داغ صاف ہو جاتا ہے وہ استغفار نہیں کرتا تو دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ایک اور داغ پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے سیاہ داغ پڑتے رہتے ہیں پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر آپ نے آئے فی الحال فرمائی کہ اللہ بزان اللہ قلوب تو جو وہ کماتے تھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر یہ زنگ کالاہٹ سیاہی جو ہے وہ چڑھ گئی تو یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے بھول جائے لوٹ کر آتا ہے اور قرآن نے جہاں جنت کا بشارت دی ہے اس میں سب سے پہلے یہ صفت ہے حاضہ مہتو ادونال حفیظ اواب کے معنی ہوتے ہیں بار بار آنے والا بڑی کثرت سے لوٹنے والا منی دین کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی طرح وجوہ کرنے والے ہیں تو دراصل اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر بے نیاز ہو کر بھی نیک بن جانا کوئی مطلوب نہیں ہے وہ بن نہیں سکتا آدمی اپنی نیکی کا غرہ اور ضام نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل شکستگی کے ساتھ جب غلطی ہو خطا ہو تو آدمی اللہ کی طرف لوٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث بھی ہیں آپ کا فرمان بھی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دل میں کثرت سے استغفار کرتے تھے کہیں ستر کا لفظ ہے کہیں سو کا لفظ کہیں ایک مجلس میں ستر کا لفظ ہے بہت ساری احادیث میں اس کا بیان ہے تو اللہ کے وہ نبی جن کے اگلے پچھلے ساری خطائیں معاف کیں جو معصوم تھے اگر وہ بار بار استقفال کرتے تھے تو ہم اور آپ جیسے گناگار آدمی کس طرح کس میں اس کے محتاج ہیں کہ اللہ کی طرف اپنی توجہ رکھیں اپنے اوپر نگا رکھیں اپنے اوپر نظر رکھیں جو منزل اپنے لیے طے کی ہے جو مقاصد اپنے لیے طے کی ہیں جو راستہ اپنے لیے انتخاب کیا ہے اس پر چلنے میں جو کوتاہیاں ہوں جو لفظشی ہوں ان پر اللہ سے پلٹ پلٹ کے جب بھی لفزشوں پلٹ کے معافی مانگیں اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کریں اس سے امید رکھے کہ وہ ہاتھ پکڑے گا اس راستے پہ چلائے گا اور منزل تک پہنچائے گا جن لوگوں نے یہ صفات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے یہیں پر وعدہ فرما دیا ہے کہ یہ بھاگ دوڑ جو کرے گا جس کے اندر یہ صفات ہوں گی جزا جاتی یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا اور جنتوں میں داخل بھی کرے گا جن کے نیچے جن کے اندر کے محروم بہتی ہیں اور یہ محنت کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے چند لمحات کی محنت ہے زندگی کے آپ کتنی برس شمار کریں یہ چند لمحات ہیں جب آخری لمحہ آئے گا تو آپ اچھا ہی تو چند دن رہے تھے آپ میں سے جس کی عمر جتنی ہو گئی آپ وہ ساٹھ ہو یا ستر ہو یا پندرہ ہو یا بیس ہو وہ پلٹ کے دیکھے گا معلوم ہوا یہ تو آنکھ بند کرتے پوری عمر گزر گئی یہ پلک جھپکنے والی عمر میں اگر ہم نے یہ محنت کر لی تو پھر اس کے نتیجے میں وہ زندگی جو ہمیشہ خالدین سیاح ہمیشہ رہنے والی ہے اس میں یہ وہ انعامات ان کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے یہی مکتو مقصود ہونا چاہئیں جب یہ مقبول مقصود بن جائیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور اس کی راہ میں کوشش اور اقامت الدین کے جد جہد یہ صحیح پیمانے پر صحیح معیار سے کر سکیں گے اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھاگ دوڑ ضروری کی ہے اسی کی تعبیر جو ہے جہاد ہے اور جہاد کے لیے اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے جائیں تکلیفیں دی جائیں جو لڑیں مارے جائیں لرین نہ ہوں جنات ان تجری نمتا اللہ ان کو میں لازمن جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے کے نہریں بہتی ہیں یہ پورا راستہ منزل صاف ہے مقصود صاف ہے مطلوب واضح ہے اس کے لیے آج جو کچھ کرنا ہے وہ بھی ڈیان کر دیا گیا ہے اور کل جو کچھ ملنے والا ہے اس کا وعدہ بھی یقینی ہے اب یہ ہماری کوتاحی ہوگی بدقسمتی ہوگی اگر ہم بیٹھ جائیں اس کو حاصل نہ کریں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آج دن بھر محنت کر لو کل تمہارے گاؤں تحصیل میں تمہارے لیے ایک آلی شان محل تیار ہوگا تمہارے لیے ایک بینک بیلنس ہوگا تمہیں دنیا کی ساری نعمتیں مہیا ہوں گی تو آپ دن بھر اس فکر کریں گے پہ آپ کو یقین ہوگا تو آپ دن بھر اسی کے لیے کام کریں گے اسی کو محنت کریں گے اسی فکر میں رہیں گے کہ کل صبح جب میں گاؤں واپس لوٹوں گا تو یہ سب کچھ میرے لیے تیار ہوگا تو یہ گاؤں واپس لوٹنا تو خیر تحصیل واپس جانا اپنے ضلع میں واپس جانا یہ تو روز ہی ہوگا لیکن یہ سفر بھی آج یا کل صبح پیش آ سکتا ہے اگر آپ تیاری شروع کر دیں گے ان کے جنگ کی تیاری ہو ان کے چند سال کی ہو بس اس سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن تیاری کرنا محنت کرنا یہ ضروری ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے وعدے موجود ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر واوانہ ربلا